ہمارے گھر کے بیانات انشاءاللہ شاء آپ کے ایمان کی ضمانت ہوں گے کسی کا بیان ہمارے گھر کے سوا کسی کا بیان ایمان کی زمانت نہیں ہوگا ایمان کا کباڑا کر دے گا پاک کی تفسیل پرانے پاک نا سا یہ کہہ رہا سا قرآن پاک حفظ اور یاد دبانی یاد کرنے کے لیے آسان ہے سمجھنے کے لیے آسان نہیں جو کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے وہ دجال ہے لانتی قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہوتا تو قرآن مجید کا ایک بیان جو فقہ سے تعلق رکھتا ہے احکام شرحیہ فرح سے اس کے لیے تو صرف مجتہدین چند امام گنتی کے چار مشہور ہیں ابو حنیفہ امام اعظم یعنی ہر امام مالک امام شافی امام احمد یہ ہمارے اسلام کا ایک جز ہے قرآن بیان، قرآن مجید کے بیان کا ایک شعبہ ہے یہ اتنا مشکل ہے کہ چار اماموں کے بعد پھر کسی میں یہ جرت نہیں ہو سکی نہ ہی تقدیر نے کسی کا ساتھ دیا کہ پھر اس طرح قرآن فکی احکام نکال سکے ارے جب فیکا ایک شعبہ ہے اسلام کا قرآن کا ایک بیان ہے وہ اس کے اندر دنیا چار اماموں کی محتاج ہے बंदा بندہ نہیں نکل سکا जो جو یہ مقام رکھتا ہو اور پھر دنیا نے آج تک اس کی فیکا کو ایک اسلامی فکا سمجھ کر قبول کیا ہو ایمان سے بتانا جب قرآن کے ایک بیان کا یہ جی حال ہے کہ اس کے لیے امام آزم اور امام شافی جیسے بندے درکار اور پھر ان کے بعد کوئی نہیں ہو سکے ان جیسے تو بتاؤ قرآن مجید کیسے آسان ہوگا جس کے سمجھنے کے لیے پھر بعد میں فکا کو سمجھنے کے لیے نہیں پیدا ہو سکا کوئی ایمان سے بتا پھر پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے کون ہے جو کہے کہ گلی گلی میں بیٹھا ہوا ہے یہ قرآن آسان ہے ہر کسی کے لیے سمجھنا آسان ہے اس تجال سے کا بچہ جس کو سمجھانے کے لیے دولمبیا ہیں وہ آسان کیسے ہو سکتا ہے جس کے سمجھانے کے لیے جس کے سمجھانے کے لیے سید علم نے اپنے صحابہ کی مقدس جماعت تیار کی ہو وہ بھی ہر صحابی نہیں ہر صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا اس وجہ سے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں زیارت کی ہو کوئی بچے تھے کوئی بیویاں تھیں کوئی دیہاتی تھے کوئی کہاں کے کو کہاں کے صحابی سب تھے مگر اشتہاد کے درجے کو پران و شریعت کے مکمل سمجھنے کے درجے کو تمام نہیں پہنچے ہوئے تھے مجتحدین صحابہ اسی وجہ سے مجتحدین صحابہ اس درجے کو پہنچے تھے اسی وجہ سے باقی صاحب کرام کو جو مستحد نہیں تھے ان کو مسائل کے اندر مستحدین کی طرف رجوع لانا پڑتا تھا اور ان سے پوچھنا پڑتا تھا وہ جس طرح رہنمائی کرتے اس پر عمل کرتے یہ اصول کتاب و سننا کی وقت جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس کا انکار وہی کرے گا جو اصول سے جہالت رکھتا ہے بالکل نا بلب ہے بے وقوف سمجھتا ہی نہیں بات نہیں سمجھے اب بتاؤ یار جس کو سمجھنے میں صحابہ ہے کرام سب برابر نہیں ہے لاکھ لانا تحتوں پر جو کہتے ہیں قرآن ہر کسی کے لیے آسان ہے ترجمے ہو چکے ہیں خود پڑھو اور خود چلو اور خود سمجھو یہ دجال منافقین کُرتی کے بچے حرام زاد لوگ ہیں جو ایسی دعوت دیتے ہیں یاد رکھنا اللہ کے فضل اگر قرآن ہر کسی کے لیے سمجھنا آسان ہوتا اور دلیل پیش کرتا ہوں تو ہر دور میں مجدد بھیجنے کی ضرورت ہی پیش نہ میرے آقا کا دار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہر صدی کی میں اللہ تعالیٰ ایسے مرد پیدا کرے گا جو اس میری امت کے دین کو نیا تازہ کریں گے اب بتا اگر سب سمجھنے میں برابر ہیں تو ان کی حاجت ہی کیوں ہے یہ تو عوام کے لیے کتے کے بچے برابر کرتے ہیں مولویوں کے لیے برابر نہیں ہے جتنا بڑا شیخ اللہ ددیش بیٹھے ہوں کوئی فلاں فلاں یہ دین کا فہم جو ہے دین کا فہم جو ہے ایمان سے کہتا ہوں یہ مجدد کے ساتھ دین کا مکمل فہم مجدد کے ساتھ خاص ہے اسی وجہ سے سب کے ہوتے ہوئے جو کمی رہ جاتی ہے دین کو سمجھنے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے رکھنے کو بھرنے کے لیے اگر آتا ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا مارتے مومن مجدد آتا ہے <تصفح> ہم <آزاد tip> بیا لحم السلام کا سلسلہ ختم مجدین کا سلسلہ یہ جی جاری و ساری ہے یہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام اور شریعت قرآن کو سمجھنا یہ تمام ملاوں کا کام نہیں ہے علماء کا کام نہیں ہے اس کو سمجھنا مکمل کن کا کام ہے ایمان سے بتا امام محمد رضا امام اہل سنت ہوئے ہیں اگر ہر ایک کے لیے قرآن سمجھنا ہوتا تو پھر ہر کوئی امام اہل سنت ہوتا اتنے لانتی لوگ ہیں تنجال کے بچے یہ والے دوسرے تیسرے بھا بھی اسی طرح کی دعوت دیں گے برا آسان ہے خود پڑھو برا آسان ہے خود سمجھو اس کو کہو پھر ایسا کرو تھی جا کے گلی گڈا کھیلو اچھی آپ جاؤں گے پوترا تین لینا پھر میں جدو ہے ہی آسان لوکان نال چیلا لاؤ کی ہر واسطے جو آسان ہے پھر یوں یہ کیوں ہو مسجد میں آؤ یہ اپنا جے بریل بھی مشرق ہے وہ بریلوی جاہل ہیں ان کا امام احمد رضا جاہل تھا اس کو قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتا تھا وہ کتنی کا بچہ کتنا تیرا تناقض ہے دعوے میں ادھر تو یہ کہتا ہے کہ خواص تو خواست. او عوام کے لیے آسان ہے اور ادھر یہ ہے کہ امام اہل سنت جیسے بندے نے بھی نہیں سمجھا جن کے سامجنے سامنے علماء لما بن کر بیٹھے رہتے ہیں آج ان کے کلام کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کیسی عجیب بات ہے آسان کرنے پہ آئے تو ٹانگے کے کوچوان کے لیے آسان کر دے ہر سکولی کتے کے لیے آسان کر دے اور مشکل کرنے پہ آئے تو امام اعظم کے لیے مشکل کر دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ابو نیف سمجھ نہیں آئی حدیث اور کتے بچیا بچا گال تو لانتی لوگ نے کیسے عجیب لوگ ہے یہ کیا بنانا چاہتے تھے ایمان سے کہتا ہوں یہ کتنی کے بچے انگریز کے پیچھے لگ کر پورا مجید کو کھیل کا میدان بنانا چاہتے تھے جی میں مرضی چھکے مارا گے جیو مرضی چوکے مارا گے جیو مرضی گول کرا گے جو مرضی کریں گے جب آخانگے سارے واسطے آسان پھر جے میں مردی کو پاک پاک کیتی جائے گا کلی چھٹی گی ہوگی اکبال فرمانا قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر ایسے کتوں کی نشاندہی اقبال کرتے کر کے قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود تازہ شریعتی جات فرماتے ہیں ان لائنوں نے سکولی کتے نے آج کے لانسی جدیل مسلے نے قرآن مجید کو کھیل کا میدان کیوں بنایا تعویل کے کھیل کا میدان کیوں بنایا تاکہ جو چاہے جہاں چاہے بیٹھ کر اپنی نئی شریعت بنا لے اور کہے میں نے قرآن سے نکالا ہے پوتوں کام اس کے پیچھے لگ کر کافر بنے گی بےمان بنے گی لہذا تاکہ ہزاروں کروڑوں شریعتیں بن جائیں ہر بندہ اپنی منمانی کی شریعت بناتا رہے اگر یہ سلسلہ قرآن فہمی کا شریعت سمجھنے کا یہ صرف اور صرف ایمہ کے ہاتھ میں رہا آہ! امام آزم کے ہاتھ میں رہا آہ! امام اہل سنت جیسے کے ہاتھ میں رہا آہ! تو پھر شریعت ایک ہی رہے گی جب تازہ تازہ شریعت ایجاد نہیں ہو سکے گی آہ! آہ! اور فرنگی بہن جو چاہتا تھا کہ تازہ شریعتیں ایجاد ہوں اس کو پتا تھا کتے کے بچے کو میں نے اس عمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریعت کا جو نور اور چانن تھا ہر سے چھین لیا ہے ان کو ظلمت دے اندھیرے سکول کالج کی رانت کے اندھیرے میں ڈال دیا ہے اب ان کو کون سا حق اور باطل کا امتیاز ہو سکے گا یہ کون سی تمیز کر سکیں گے ایک خود بخود پٹھانا تھا بہ جانا ہے جب بچہ ایک نو ہور تال دے گا ایک ہوا لوچ ہو اس واسطے قرآن کو آسان قرآن کا سمجھنا آسان جلد جلد دل... یہ نعرہ یہودیوں کا ہے مسلمانوں کا نہیں میں ایمان سے کہتا ہوں شریعت کو سمجھنا کائنات کی ہر چیز سے مشکل پھر شریعت کو بیان کرنا سمجھنے سے بھی مشکل محسوس محسوس محسوس محسوس پھر شریعت پر عمل کرنا محسوس محسوس اس کے پیام سے بھی مشکل محسوس محسوس اور پھر سب سے مشکل کام شریعت مصطفیٰ کو قانونی حیثیت دینا اس کو نافذ کرنا محسوس محسوس اس کا اس کی حکومت قائم کرنا یہ پھر سب سے مشکل کام ہے یہی وہ کام ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر امت آپ کی آپ کی محنت کا سمر اور نتیجہ ہمیں ستیوں تک محسوس کرتی رہی اور اس دیکھ لیں کہ اگر دو سو سال سے شریعت مطالعہ کہ حکومت نہیں رہی تو دو سو سال تقریباً ہو گئے اس کو نافذ کرنے میں بتائیں کتنا مشکلات ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ممکن ہی نہیں ہے, ہے قربان جائے اوساکہ عام طور پر جس نے اپنی ذات اور اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت کی قربانی سے اسلام کا یہ مشکل کام کر کے دکھایا اسلام کی حکومت قائم کر دی اور صدیوں تک انہی کی قائم کرتا حکومت کے رحمت بھرے سائے میں مسلمان زندگی بسر کرتے رہے رہی میری بات کی شریعت آسان ہے سان ہے فرماتے ہیں تنگ برمارہ رہ گزارے تھی شدست ہر لئی میں راستارے تھی شدست فرماتے ہیں آج دین پر چلنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا مشکل ہو گیا کیوں کہ ہر کمینہ ہمارے دین کا رازدار بن کر بیٹھا ہوا ہے ٹھیکار بن کر بیٹھا ہوا یہ سمرن بات آ گئی واپس لوٹتا ہوں گزارش یہ کر رہا تھا وہ میرے بھائیوں کہ کلمہ شریف کا معنی قرآن نے کیا بیان کیا بھائی یار اگر تمہارے اندر زندگی ہو تھوڑی سی رمک ہو زندگی کی تو کسی کسی بھی مبلغ اور مدعی اسلام یہ ڈاکٹر پڑے لگے پھرتے ہیں کوئی اشرف ہے کوئی خیر ہے کوئی فلاں ہے کچھ ان کے سامنے ان کے سامنے یا کے کسی پجاری پر سوال کرو یار کلمہ کی تفسیر قرآن سے تو بتاؤ پہلے بتا نہیں سکیں گے اور اگر بتا دیں گے تو خود رہ نہیں سکیں گے اپنی چھٹی یہ اتنا مشکل کام ہے چل شان ہوں نے اپنے کلمہ طیبہ کی تفسیر یہ بیان فرما من یکفر بھی فرمایا جو تاوت کے ساتھ انکار کرے تاخوت کا انکار کرے تابوت کو نہ مانے اور اللہ کو مانے سبحان سبحان اللہ اللہ یہ ہے کلمہ تو یہ باقی تفصیل اب بھائی تابوت کیس کو کہتے ہیں تابوت بہت سرکش کو کہتے ہیں اسلام میں تابوت کیس کو کہا جاتا ہے جو نہ خود اللہ کے حکم پر چلے جلنا شان ہو کے نہ دوسروں کو چلنے دے اس کو کیا کہتے ہیں بہت سرکش کو کہتے بہت سرکش کون ہوتا ہے تو نہ خود خالق ماننے نہ دوسروں کو ماننے دے ایک کتی کا پتر یہ بولی پنجابی چکھا گے بڑا آکڑو خان بلبلا ہو پانی دا بلبلا مٹی کا بلبلا دے پی ہوا نکلی تو پھر پانی یہ ہوا نکلی تو پھر مک ہے تو پوچھ یہ قرآن پا آکرو خان سے پوچھ دیکھو پہلے اب اللہ تعالی کیا رکھ رہا ہے اور اللہ تعالی نے پہلے کیا رکھا پہلے تابوت کے ساتھ انکار تابوت کیوں نہ جو ناخود مان خالق تعالی کے حکم پر چلے نہ دوسروں کو چلنے دے اس کو کیا کہتے ہیں تمہیں بتاؤ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو تمہارا کون خالق ہے تو تمہارا حق کیا بنتا ہے تم اپنے خالق تعالی کے حکم پر چلو یا کسی اور کے آہ! آہ! جب تمہارے بنانے میں کوئی شریک نہیں تو تمہارے چلانے میں شریک کیوں ہو بنانے کا حق کسی کو حاصل ہے کسی کو نہیں تو چلانے کا حق بھی جو کہتا ہے کوئی ادھر ادھر سے مل کر بھی ہمیں چلا سکتا ہے اس کو کہو کتنی کا بچہ بتا تیرے بنانے میں بھی یہ آئے تھے ارامی کا بچہ بنانے میں صرف وہی تھا چلانے میں یا مامے کا سمجھ لگی ہے کہ نہیں ایمان بنتا ہے ایک کفر سے ایک ایمان سے یہ دو چیزیں ملاؤ ایک کفر ایک ایمان کلھا ایمان اکیلا ایمان مومن نہیں ہو سکتا جس کے پاس اکیلا کفر ہو وہ بھی مومن کفر بھی ملاؤ یعنی نہ ماننا اور ماننا دونوں ملاؤ گے تو مومن بنے گا سبحان اللہ اور <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> دنیا میں جتنے کافرانہ نظام ہوتے ہیں وہ داحوت ہوتے ہیں انہوں نے بنا اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم خدا پر نہ, خدا کے حکم پر نظام پر نہ چلیں دوسروں کو بھی نہ چلنے دیں مانا کا موومنٹ ہوم سن کتی کے بچے کہتے ہیں کافر کو ایمان سے کیا گسا ایمان سے کیا جھگڑا حرام دادی اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ومانا کا موومنٹ ہوم اللہ بلا ہے اللہ فرماتا ہے جل شانو پیچھے جتنے کافر حکومت حکمران تابوت فران ہر شداد مسلمانوں کو مارتے تھے تو ان کو مسلمانوں کی جو بات ردبناک کرتی تھی ان کو غصہ دلاتی تھی ان کو بری لگتی تھی جس کی بنا پر ان قتل پر آمادہ ہوتے تھے اللہ جل شانو فرماتا ہے وہ صرف ایک ہی بات ہے ڈون سی وہ صرف اللہ کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے ہاں مسلے ہو کلمہ پڑھتے ہو تمہاری جنگ کسی حساب نہیں ہے کیسے عجیب بات ہے ان کا ایمان پہلے مسلمانوں کا ایمان اپنے ملک کے کافر حکمرانوں کو اتنا خیز اور غضب اور غصہ دلاتا تھا اتنا برا لگتا تھا کہ مومن کو مارنے کے بغیر وہ کتے کے بچے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے کیا وجہ ہے کہ تمہارے ہمارے لیے پوری دنیا کے کافروں کے دروازے حتیٰ کہ ملوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں مبلغین کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہیں رکاوٹ نہیں وجہ کیا ہے پہلی امتیں صرف ایمان کی وجہ سے ماری جاتی تھیں تم ہم کیوں نہیں مارے جاتے آ لہا، آ لہا سوال ہے کسی سے حل کراؤ سمجھ نہیں آئی بتاؤ کیا وجہ ہے اب دو وجہ میں سے ایک ہو سکتی ہے یا تو کافر سمجھتے ہیں یہ مومن ہی نہیں سمجھ نہیں آئی تو یار تبلیغی جماعتیں جو ہیں ان کے لیے بہتر بہتر چھتر چہتر ستر ستر چودہ سو اٹھائیس سو ملکوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں خیر ہے یہ تبلیغ کرتے ہیں وہ تبلیغ بھی نہ کرتے تھے صرف خود کو قائم رکھتے تھے صرف قائم رہنے پر قتل ہوتے تھے یہ دوسروں کو چھیڑنے پر بھی نہیں ہوتے سمجھ نہیں آئی بتاؤ ساری داری مجھے کہنے لگا سبز پگڑی والوں نے مدنی چینل بنا رکھا وہ میں نے کہا کم وقت اسلام کا چینل ہونا ماحول ہے کہتے ہیں کیوں میں رامزاد اسلام کی ایک بات دنیا میں آگ لگا دیتی ہے تو چینل چلا رہا ہے کا بچہ ایک بات پوری دنیا کفر کے اندر آگ لگا دیتی ہے وہ مارنے کے سوا ٹھنڈے نہیں ہوتے اور عجیب بات ہے تیرا پوری دنیا میں چینل چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چین سے بیٹھا ہے چینل چل رہا ہے تو چین سے سمجھو کفر بدا کہ جو کچھ تین کے مقابلے میں ہے اس کو نہیں ماننا اس کو غلط کہو اس کو ظلم کہو اس کو فساد کہو اس کو بدماشی کہو اس کو کمینگی کہو اس کو حرام زدگی کہو اس کو کفر کہو اس کو لانت کہو اس کو زندگی کا نظام نہ کہو قانون عادل کہو گے کافر ہو جاؤ گے ہاں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے تو بھائی بات یہ ہے کفر بدا بوتھ پہلے رکھو ایمان بلّہ بعد میں رکھو یہ دونوں نہ ماننا ماننا ملاؤ تو مومن بن جاؤ سمجھ نہیں آئی مجھے کہنے لگا بھائی آپ مومن ہے میں نے کہا نہیں جی میں آدھا کافر ہوں آدھا مومن ہوں کہتے ہیں کیوں میں نے کہا میرا آدھا حصہ ایمان کا بنتا ہے کفر سے آدھا بنتا ہے ایمان سے ارے بھائی کفر کیسے میں نے کہا کفر ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنا ایک ہے اللہ تعالی کے مخالفوں کے ساتھ کفر ارے کفر ہے نہ ماننا ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا پہلے ہمارے مخالف نظاموں کو نہ مان پھر ہماری مان بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اب سمجھ آئی کہ نہیں اب ایک دوائی ہے اس کے دو چوز ہیں ایک نکال دے کھاتا رہے بیماری نہیں جائے گی اگر دونوں نکال کر دونوں نکالنے کے بعد پھر کیا استعمال کرے گا پھر بھی بیماری نہیں جا سکتی دونوں ملائے گا تو منافقت بیماری ہے اس کو دل سے نکالنا ہے تو یہ ماجون ایمانی تیار کرو سمجھ نہیں لگی کیا ان کو دو گولیاں کھا لو ایک منع والی ایک نہ من والی جہاں آ کے میں صرف من والی گولی کھانا انہوں گیا تو میرا میں مشرق اور میاں جیڑا جیڑا کسی کو نہ مانے وہ کافر بلکہ اس کو کہتے تہری جو کہ حق خدا مننے نا خدا نہ باطل خدا ہے ہی کوئی وہ بن گیا تہری جیڑا کے میں حق نو نہیں منتا باطل نو منہ خدا توجہ اس کے کی بات مانتا ہوں اے بن گیا مشرق کو جہاں آ تین میں ایک بندہ دعوی کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتا ہوں اللہ کا محبوب مانتا ہوں جنت کا سردار مانتا ہوں مسلمان نہیں ہو سکتا سارا دن ناتے مناتا رہے سارا دن تعریفیں کرتا رہے جنت کا سردار مانے جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل نہیں مانے گا یعنی مکمل ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اسی طرح پہلے دنیا کے کسی نظام کو نہ مانے پھر صرف اسلامی نظام کو مانے پہلے برتن ہے اس میں ایک غلازت پڑی ہوئی ہے پخانا پڑا ہوا آپ اس میں پہلے کی پاک چیز داخل نہیں کریں گے پہلے اس کو پاک کریں گے سبحان اللہ! پہلے سبحان اللہ! تخلیہ پہلے ہوتا ہے تخلی بعد ہوتا ہے پہلو صفائی ہوتی پھیر پہلو میں کسے نظام مانتا ہوں پہلو جھاڑو پھر نہیں مانتا کسی کو کہ جھاڑو پھر گیا ہوں مننا وا اسلام نا گیا پہلو گند صاف نہیں تو مومن وہ ہے جو دین کے ماننے کا دعوی کرے یا دین کو مانے نہ وہ اندر کی شہد چھپی لہر کرنی چین کو ماننے کا یہ مانا ہے کہ اس کے مخالف کو نہیں ماننا ایسا بول ایسا اس کو ماننا ہے اس کے مخالف نظام کو نہیں ماننا اگر کوئی اس کو اپناتا ہے عملی طور پر چاہے کہے میں اسلام کو مانتا اپناتا ہے اور نظام کو ہے تو یہ التظام کفر ہے بول پیر محمد ششتی احت پشاور کا بریلویوں کا سب سے بڑا مولوی ہے کتابوں کے اندر فنون کے اندر بریل بریلویوں میں اس کے پاس اس کے کا کوئی نہیں ہے حقیقت کہہ رہا ہوں لیکن ایمان نہ ہونا ہونا یہ اور بات ہے وہ سے میں تعارف نہیں کرتا وہ خود کیا ہے اس نے کتاب لکھی ہے سور تکفیر میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی جہاں بھی پہنچے گی تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسے اعتراضات کرنے والا بیٹھا ہو جو ہم پر ایسے اعتراضات کرتے ہیں اس کا جواب ہو جائے وہ پیر محمد چشتی جس کو میں پیرو پشاوریا کہتا ہوں اس نے یہ لکھا بات اس نے صحیح لکھی سب کو ماننا پڑے گی اس نے کہا کسی نے اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کسی اور نظام کو اپنا رکھا ہے چاہے وہ کہے میں مسلمان ہوں اسلام کو مانتا ہوں وہ فتوے کے روح سے اسلام سے خارج ہے کیوں خارج ہے اس وجہ سے کہ دوسرے نظام زندگی کو اپنانا اسلام کے نظام یعنی نظام میں مستفی کا خود انکار ہے چاہے وہ اس کا انکار کرے نہ کرے انکار ہو گیا مثال سمجھانے کے لیے ناچیز نے پہلے دے دی کہ اگر ایک شخص اس کا باپ پہلے کوئی مشہور ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا یہ باپ ہے اب چاہے وہ نہیں کہہ کہ وہ نہیں ہر کسی نے کہنا ہے بلکہ اس کے باپ نے بھی کہنا ہے तो یہ کتا مجھے باپ نہیں مان رہا اس کا باپ یہ کہے گا کہ نہیں کیوں گا حالانکہ اس نے اس کے باپ ہونے کا انکار تو نہیں کیا اس نے تو صرف زبان سے اتنا کہا ہے کہ میرا باپ یہ ہے ایک کہنے یہ کہ نکل گئی تو جب کوئی کفر کے نیلام زندگی کو اپنا آتا ہے چاہے ایک دن کے لیے اپنا شیر میں رکھنا چاہے ایک دن کے لیے اپنا ہے بات کو سمجھنا بھائی ایک ہے جبر و گرہ کی صورت اگلا کا ہے کفر بور کفر پر چل نہیں تو جان لیتا ہوں تیری یا تیرا بازو کو توڑتا یہ حالت اکراہ ہے جبر ہے اس کے اندر اجازت ہے دل قلب ہو مطمئن ملیمان دل سے گفر اور اس کے ندام پر لالت بھیجتا رہے اوپر سے جان بچانے کے لیے چل پڑے تو کوئی حالت نہیں لیکن اتنا بھی ہے دین میں رکھنا کہ جب اس کو موقع ملے نکلنے کا جہاں پر اس کے لیے اپنے اسلام کو اپنا نے اور کفر کو چھوڑنے کی مکمل آزادی حاصل ہے مکمل موقع ملتا ہے اس پر پھل ہے کہ نکل جائے وہاں سے اگر پھر رہے گا تو اس کا مطلب ہے آپ یہ جان بوجھ کر کفر کے نظام پر راضی ہیں سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے جو مکہ شریف میں پیچھے رہ گئے تھے مدینہ شریف کی سلطنت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پھر کفر کے نظام میں رہ رہے ہیں اور کافروں کی مردی پر چل رہے ہیں یہ اسلام سے خارج ہے کیوں مان مان مان ان کے ساتھ کیوں مان مان مان ان کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ رہ رہے ہیں جب مدی کی سلطنت قائم ہے ان کو حق بنتا تھا اس کو چھوڑ کر ادھر درشن سمجھ لیے بات کو سمجھنا کیا بات کر رہے ہیں اس نے کہا اگر کوئی نظام یا مصطفیٰ سمجھ اللہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اپناتا ہے کولی جوس کو اسلام سے خارج ہے اس نے کہا فتوے کی روح سے یہ ایک ہمارا مخالف شخص ہے اس وجہ سے اس کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اب اس کو فون پر تکلیف دو حضرت جی بتاؤ پاکستان میں کتنے عرصے سے فرنگی کا نظام اپنایا جا رہا ہے اب بات کو سمجھنا یہاں کئی ملا بغیر جواب دیتے ہیں کیا یہ مجبور ہے سارے کیا ہے ہم <سرح> اسلامی نظام لاتے لیکن مجبور ہیں یہ دنیا ہم پر ٹوٹ پڑے گی اور میں نے کہا کتی کے بچے فن فی الحر اللہ تعالی فرماتا ہے منافق اپنی بات کے اپنی بات کے موڑ توڑ جوڑ سے کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے <سرح> اللہ <بیشت سرح> اب دیکھو بھائی ادھر کہتے ہیں مسٹر جناح نے آزاد کروایا آزادی چودہ اگست کو منائی جاتی ہے ملہ کہتے ہیں ہائے قید اعظم کمال کر دیا آزاد کروا دیا جب آزاد ہو گئے ہم کہتے ہیں نظام فرنگی کا کیوں اپنایا کہتے ہیں مجبوری ہے وہ ماریں گے تو کتھی کا بچہ کیا آزادی چھوڑ دے آزادی کی زبان का بولنا چھوڑ دے آزادی کے لفظ حرام زیادہ چھوڑ دے مسٹر چنا کی قیادت کو ماننا چھوڑ دے یہ کہنا چھوڑ دے کہ ہم ہماری اولا بندی کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ مسٹر جنا کے متعلق ہمارے اشرف تھانوی صاحب نے خواب دیکھا رسول اکرم فرماتے ہیں اٹھو تم بناؤ ادھر بر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ہمارے فلاں صاحب نے خواب دیکھا رسول اللہ نے فرما اٹھو تم بناؤ ملو اپنا خواب بیان کر دیتا ہے شیعہ اپنا بیان کر ہوئی؟ یہ سارے کہتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں چلو سب کی مان لی سب کہتے ہیں ہمیں آزاد کروایا ہمیں اور جب کہتے ہیں اسلام کو چلاؤ کہتے ہیں مجبور ہے وہ ماریں گے بلکہ سنو بابا جی مسٹر جنا کی بات کرتا ہوں کر دوں کتاب کا نام سنیے میں اب تک ستار خان نیازی کتاب کا نام ہے خود نوشت ہے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے اب تو ستار خان نیازی نے اگر اب تو ستار خان نیازی کو پہچاننے والا کوئی شخص بیٹھا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے نورانی دل میاں دل کو جاننے والا کو بیٹھا ہو شاہمت نورانی تم میں سے کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے سارے سا, جاننے سا, جان. جان. میں صرف یہ نہیں کہ میں فر کے تر سٹنا ڈرے بیٹھے جی ایڈی بلا دو بندے سڈے ڈگ پائے سا کھنا جن پچھوں نہیں رہا خان نیا بڑے بھی نعرے مارتے سن مرتے غازی خان نیازی خان حق ہکو صداقت کی نشانی شاہ مدد نورانی کون کرے گا دیش کی راکھی اکبر ساکی اکبر تھا یہ تروکڑا تروکڑا تروکڑا یہ ترنجن ے بھی ترنجن تسان جہے نو امر بیٹھے ہو نہیں دیکھا ہونا اچھا انہاں دا دور ویکیا <سؤال> <سؤال> <سؤال>